تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان ان کے لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لادے دیکھو ہم کس کس رنگ سے آئے تبان کرتے ہیں پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں